لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تکوا اختیار کرے گی تو اس جنت کی ہور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے میرا روی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہوں تو دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو باپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت بھاجی یہی <تصفح> بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کا کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی واراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیکھتے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 کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے ہو کو نہیں چاہتے تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھا کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابر ہی توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن ہاں کو سجدہ کرتا ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے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 میری ماں ہوتی اور میں عشا کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں سورج فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا اماں جی حکم میں پھر پڑھوں گا صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے ساتھ راحت اور بھی وصل کی راحت کسی اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا